اسلام عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سن نبوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کا اصلی اور حقیقی سبب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اول آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ یعنی در پردہ ابو جہل اور عمر ابن خطاب میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو اسی سے اسلام کو عزت دے بعد ازاں ذریعہ وہی آپ پر منکشف ہوا کہ ابو جہل اسلام نہ لائے گا تو اس وقت آپ نے خاص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی اللہ عید اسلامہ بعمر ابن الخطاب خاص یعنی اے اللہ خاص عمر بن خطاب سے اسلام کو قوت دے غرض یہ کہ حضرت عمر کے اسلام کا اصلی اور حقیقی سبب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے جازبانہ ہے باقی سبب ظاہری یہ ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف اور دین اسلام سے سخت متنفر اور بیزار تھا ابو جہل نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے اس کے لیے میں سو اونٹ کا کفیل اور ضامن ہوں عمر کہتے ہیں کہ میں نے بالمشافہ ابو جہل سے دریافت کیا کہ تمہاری جانب سے کیا یہ کفالت اور ضمانت صحیح ہے ابو جہل نے کہا ہاں عمر کہتے ہیں کہ میں آپ کے قتل کے ارادے سے تلوار لے کر روانہ ہوا کچھ قدم چل کر نعیم ابن عبداللہ نحام ملے اور پوچھا کہ اے عمر اس دوپہر میں کس ارادے سے جا رہے ہو عمر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ ہے نعائم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کس طرح بچ سکو گے عمر نے کہا میں گمان کرتا ہوں کہ تو بھی سابی یعنی بد دین ہو گیا ہے اور اپنا آبائی مذہب چھوڑ بیٹھا ہے نعیم نے کہا آپ مجھ سے کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی سعید ابن زید دونوں ثابی ہو چکے ہیں اور تمہارا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں عمر یہ سنتے ہی غصے میں بھرے ہوئے بہن کے گھر پہنچے حضرت خباب جو ان کے بہن اور بہنوئی کو تعلیم دے رہے تھے وہ حضرت عمر کی آہٹ سنتے ہی چھپ گئے عمر رضی اللہ انہوں گھر میں داخل ہوئے اور بہن اور بہنوئی سے کہا شاید تم دونوں صابی ہو گئے ہو بہنوئی نے کہا اے عمر اگر تمہارا دین حق نہ ہو بلکہ اس کے سوا کوئی دوسرا دین حق ہو تو بتلاؤ کیا کرنا چاہیے بہنوئی کا یہ جواب دینا تھا کہ عمر ان پر پل پڑے بہن شوہر کے چھڑانے کے لیے آئیں تو ان کو اس قدر مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا اس وقت بہن نے یہ کہا کہ اے خطاب کے بیٹے تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر لے ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں اے اللہ کے دشمن تو ہم کو محض اس لیے مارتا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں خوب سمجھ لے کہ ہم اسلام لا چکے ہیں اگرچہ تیری ناک خون آلود ہو حضرت عمر یہ سن کر کچھ شرمائے اور کہا کہ اچھا وہ کتاب جو تم پڑھ رہے تھے مجھ کو بتلاؤ یہ سنتے ہی حضرت خباب جو مکان کے کسی گوشے میں چھپے ہوئے تھے فورن باہر نکلائے بہن نے کہا ان کا سن و انَََ لا لائم صح المطہرون فقم فتوا یعنی تو ناپاک ہے اور قرآن پاک کو پاک ہی لوگ چھو سکتے ہیں جاؤ وضو کر کے آؤ عمر اٹھے اور وضو یا غسل کیا اور صحیفہ متحرہ کو ہاتھ میں لیا جس میں سورہ توحا لکھی ہوئی تھی پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے ان ننی ان اللّہ الہ اللہ انفا و عقیم صلاۃ یعنی میں ہی معبود برحق ہوں میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں بس میری ہی عبادت کرو اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو بے ساختہ بول ما احسن حاد الکلام و اکرما یعنی کیا ہی اچھا اور بزرگ کلام ہے حضرت خباب نے عمر سے یہ سن کر کہا کہ اے عمر تم کو بشارت ہو میں امید کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی عمر نے کہا اے خباب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو حضرت خباب عمر کو ساتھ لے کر دار ارقم کی طرف چلے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جمع ہوا کرتے تھے دروازہ بند تھا دستک دی اور اندر آنے کی اجازت چاہی یہ معلوم کر کے کہ عمر اندر آنا چاہتے ہیں کوئی شخص دروازہ کھولنے کی ضرورت نہ کرتا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور آنے دو اگر اللہ نے عمر کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے گا اور اسلام لے آئے گا اور اللہ کے رسول کا اتباع کرے گا ورنہ تم اللہ کے حکم سے اس کے شر سے محفوظ اور معمون رہو گے اور بحمد اللہ عمر کا قتل کر دینا ہم پر کچھ دشوار نہیں اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت حمزہ نے فرمایا کہ اگر عمر خیر کے ارادے سے آ رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے اور اگر شر کے ارادے سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے اسے قتل کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دروازہ کھولنے کی اجازت دی دروازہ کھول دیا گیا اور دو شخصوں نے میرے دونوں بازو پکڑے اور آپ کے سامنے لا کر مجھ کو کھڑا کیا آپ نے ان سے فرمایا کہ چھوڑو اور میرا کرتا پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا اے خطاب کے بیٹے اسلام لا اور یہ دعا پڑی اللہ دی یعنی اے اللہ اس کو ہدایت دے اور ایک روایت میں ہے کہ یہ فرمایا اللہ ہاد عمر ابن الخطاب اللہ عزت دین اب عمر ابن الخطاب یعنی اے اللہ یہ عمر ابن خطاب حاضر ہے اے اللہ اس سے اپنے دین کو عزت دے اور عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا اے عمر کیا تو اس وقت تک بعض نہ آئے گا جب تک خدا اعضا و جل پر کوئی رسوا کن عذاب نازل نہ فرمائے عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اسی لیے حاضر ہوں کہ ایمان لاؤں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کچھ اللہ کے پاس سے نازل ہوا اشحد اللہ الہ الاضلّہ و انّاَََََََََ کا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرت مسرت سے با آواز بلند تکبیر کہی جس سے تمام اہل دار نے پہچان لیا کہ مسلمان ہو گئے ابن عباس رضی اللہ نما فرماتے ہیں کہ جب عمر مسلمان ہوئے تو جبریل امین نازل ہوئے اور یہ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل آسمان حضرت عمر کے اسلام سے مسرور اور خوش ہوئے حضرت عمر اسلام لائے اور اسی وقت سے دین کی عزت اور اسلام کا ظہور اور غلبہ شروع ہو گیا علال اعلان حرم میں نماز پڑھنے لگے علانیہ طور پر اسلام کی دعوت اور تبلیغ شروع ہو گئی اسی روز سے حق اور باطل کا فرق واضح اور ظاہر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاروق رکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لے آئے تو یہ خیال پیدا ہوا کہ اپنے اسلام کی ایسے شخص کو اطلاع دوں کہ جو بات کے مشہور کرنے میں خوب ماہر ہو تاکہ سب کو میرے اسلام کی اطلاع ہو جائے چنانچہ میں جمیل ابن معمر کے پاس گیا تو اس بات میں مشہور تھا اور کہا اے جمیل تجھ کو معلوم بھی ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہوں جمیل یہ بات سنتے ہی اسی حالت میں اپنی چادر کھینچتا ہوا مسجد حرام کی طرف بھاگا جہاں سرداران نے قریش جمع تھے وہاں پہنچ کر بآواز با بلند یہ کہا اے لوگو عمر ثابی ہو گیا ہے عمر فرماتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے پہنچا اور کہا کہ یہ غلط کہتا ہے میں صابی نہیں ہوا میں تو اسلام لایا ہوں اور یہ گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ سننا تھا کہ لوگ عمر پر ٹوٹ پڑے اور مارنا شروع کیا اسی میں دن چڑھ گیا اتفاق سے عاص ابن وائل سہمی ادھر آ نکلے آس نے دریافت کیا کہ کیا واقعہ ہے لوگوں نے کہا عمر صابی ہو گیا ہے آس نے کہا تو پھر کیا ہوا ایک شخص نے اپنے لیے ایک عمر کو اختیار کر لیا ہے یعنی پھر تم کیوں مزاحم ہوتے ہو کیا تمہارا گمان ہے کہ بنی صدی اپنے آدمی یعنی حضرت عمر کو یوں ہی چھوڑ دیں گے جاؤ میں نے عمر کو پناہ دی ہے آس کا پناہ دینا تھا کہ تمام مجمع منتشر ہو گیا مقاتائے بنی ہاشم اور صحیفہ ظالمہ کی کتابت غرائے محرم الحرام سنسات نبوی جب قریش کی سفارت حبشہ سے ناکام واپس ہوئی اور یہ معلوم ہوا کہ نجاشی نے حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کا بہت اکرام کیا ادھر حضرت حمزہ اور حضرت عمر اسلام لے آئے جس سے کافروں کا زور ٹوٹ گیا اور پھر یہ کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور کوئی حربہ دین حق کے دبانے میں کارگر نہیں ہوتا تب تمام قبائل قریش نے متفقہ طور پر ایک تحریری معاہدہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم اور ان کے تمام حامیوں سے یک لخت تمام تعلقات قطع کر دیے جائیں کہ نہ کوئی شخص بنی ہاشم سے نکاح کرے اور نہ ان سے ملجول رکھے یہاں تک کہ بن حاشم ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں اور اسی مضمون کی ایک تحریر لکھ کر اندرون کعبہ آویزاں کر دی گئی منصور ابن اکرما جس نے اس ظالمانہ اور صفاقانہ معاہدے کو لکھا اس کو تو اسی وقت من جانب اللہ اس کی سزا مل گئی کہ اس کی انگلیاں شل ہو گئیں اور ہمیشہ کے لیے ہاتھ کتابت سے بیکار ہو گیا ابو طالب نے مجبور ہو کر ماں خاندان کے شعب ابھی طالب میں پناہ لی بنو حاشم اور بنو المطلب مومن اور کافر سب نے آپ کا ساتھ دیا مسلمانوں نے دین کی وجہ سے دیا اور کافروں نے خاندانی اور نصبی تعلق کی وجہ سے بنو حاشم میں سے صرف ابو لہب قریش کا شریک رہا تین سال مسلسل اسی حصار میں سخت تکلیف کے ساتھ گزارے یہاں تک کہ بھوک سے بچوں کے بلبلانے کی آواز باہر سے سنائی دینے لگی سنگ دل سن سن کر خوش ہوتے لیکن جو ان میں سے رحم دل تھے ان کو ناگوار گزرا اور صاف کہا کہ تم کو نظر نہیں آتا کہ منصور بن اکریمہ پر کیا آفت آئی اس حصار میں مسلمانوں نے کیکر کے پتے کھا کر زندگی بسر کی سعد بن ابھی وقاص اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شب کو نکلا راستے میں ایک اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ لگا پانی سے دھو کر اس کو جلایا اور کوٹ چھان کر اس کا سفوف بنایا اور پانی سے اس کو پی لیا تین راتیں اسی سہارے پر بسر کیں نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب کوئی تجارتی قافلہ مکہ آتا تو لہب اٹھتا اور یہ اعلان کرتا پھر جاتا کہ کوئی تاجر اصحاب محمد کو کوئی چیز عام نرخوں پر نہ فروخت کرے بلکہ ان سے دگنی اور چگنی قیمت وصول کرے اور اگر کوئی نقصان یا خسارہ ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں صحابہ خریدنے کے لیے آتے مگر نرخ کی گرانی کا یہ عالم دیکھ کر خالی ہاتھ واپس ہو جاتے الغرض ایک طرف اپنی تہی دستی اور دشمنوں کی یہ چیرہ دستی تھی اور دوسری طرف بچوں کا بھوک سے تڑپنا اور بلبلانا تھا بعض لوگوں کا اپنے عزیزوں کی اس تکلیف کو دیکھ کر دل دکھتا تھا اور شیدہ طور پر ان کے کچھ کھانے پینے کا سامان بھیجتے ایک دن کا واقعہ ہے کہ حکیم ابن ہضام اپنی پھوپی حضرت خدیجہ کے لیے غلام کو ہمراہ لے کر کچھ غلہ لے جا رہے تھے جاتے ہوئے ابو جہل نے دیکھ لیا اور کہا کیا تم بنو ہاشم کے لیے غلّہ لیے جاتے ہو میں تم کو ہرگز غلہ نہ لے جانے دوں گا اور سب میں تم کو رسوا کروں گا اتفاق سے ابو البختری سامنے سے آ گیا واقعہ معلوم کر کے ابو جہل سے کہنے لگا کہ ایک شخص اپنی پھوپی کے لیے غلہ بھیجتا ہے تم اس میں کیوں مزاحمت کرتے ہو ابو جہل کو غصہ آ گیا اور سخت سست کہنے لگا ابو البختری نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر پر اس زور سے ماری کہ سر زخمی ہو گیا مار کھانے سے زیادہ ابو جہل کو اس کی تکلیف پہنچی کہ حضرت حمزہ کھڑے ہوئے شعب ابی طالب میں یہ واقعہ دیکھ رہے تھے انہی تکالیف اور مصائب کی بنا پر بعض رحم دلوں کو اس عہد کے توڑنے کا خیال پیدا ہوا سب سے پہلے ہیشام ابن عمر کو خیال آیا کہ افسوس ہم تو کھائے پئیں اور ہمارے خوش و اقارب دانہ دانہ سے ترسیں اور فاقے پر فاقے کھینچیں جب رات ہوتی تو ایک اونٹ غلہ کا شعب اب طالب میں لے جا کر چھوڑ دیتے ایک روز ہشام ابن امر یہی خیال لے کر زہیر ابن امیہ کے پاس گئے جو عبد المطلب کے نواسے اور آتقہ بنتے عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی کے بیٹے تھے جا کر یہ کہا اے ظہر کیا تم کو یہ پسند ہے کہ تم جو چاہو کھاؤ اور پہنو اور نکاح کرو اور تمہارے مامو ایک ایک دانے کو ترسیں خدا کی قسم اگر ابو جہل کے مامو اور ننیال کے لوگ اس حال میں ہوتے تو ابو جہل ہرگز ہرگز ایسے عہد نامہ کی پرواہ نہ کرتا ظہیر نے کہا افسوس میں تنہا ہوں تنہا کیا کر سکتا ہوں کاش ایک ہم خیال اور مل جائے تو پھر میں اس کام کے لیے کھڑا ہوں اشام ابن عمر وہاں سے اٹھے اور مطمئم بن آدی کے پاس گئے اور ان کو اپنا ہم خیال بنایا مطم نے بھی یہی کہا کہ ایک آدمی اور اپنا ہم خیال بنا لینا چاہیے حشام وہاں سے روانہ ہوئے اور ابوالبختری اور بادزہ زماں بن اسبت کو اپنا ہم خیال بنایا جب یہ پانچ آدمی اس عہد کے توڑنے پر آمادہ ہو گئے تو سب نے ایک زبان ہو کر یہ کہا کہ کل جب سب جمع ہوں اس وقت اس کا ذکر اٹھایا جائے ظہیر نے کہا ابتدا میں کروں گا صبح ہوئی اور لوگ مسجد میں جمع ہوئے زہر اٹھے اور کہا اے الہ مکہ بڑے افسوس اور غیرت کی بات ہے کہ ہم تو کھائیں اور پئیں اور پہنیں اور نکاح اور بیاہ کریں اور بنو ہاشم فاقہ سے مریں خدا کی قسم جب تک یہ صحیفۂ قاتیہ اور ظالمہ چاک نہ کیا جائے گا میں اس وقت تک نہ بیٹھوں گا ابو جہل نے کہا خدا کا یہ عہد نامہ کبھی نہیں پھاڑا جا سکتا زما بن اسوت نے کہا خدا کی قسم ضرور پھاڑا جائے گا جس وقت یہ عہد نامہ لکھا گیا تھا ہم اسی وقت راضی نہ تھے ابوالبختنی نے کہا کہ زما سچ کہتا ہے ہم بھی راضی نہ تھے مطمئم نے کہا بے شک یہ دونوں سچ کہتے ہیں اشام بن عمر نے پھر اس کی تائید کی ابو جہل مجلس کا یہ رنگ دیکھ کر حیران ہو گیا اور یہ کہا کہ یہ تو رات کا طے کیا ہوا معاملہ معلوم ہوتا ہے اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو یہ خبر دی کہ اس عہد نامہ کو باستثناء اسماء الہی کیڑوں نے کھا لیا ہے اور بسمک اللہ کے علاوہ جو بطور عنوان ہر تحریر کے شروع میں لکھا جاتا تھا تمام حروف کو کیڑے چاٹ گئے ہیں ابو طالب نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا اور کہا میرے بھتیجے نے آج ایسی خبر دی ہے اور میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ان کی کوئی بات آج تک غلط ثابت ہوئی آؤ بس اسی پر فیصلہ ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر صحیح اور سچ نکلے تو تم اس جور و ستم سے بعض آؤ اور اگر غلط نکلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں چاہے تم ان کو قتل کرنا اور چاہے زندہ چھوڑنا لوگوں نے کہا اے ابو طالب آپ نے بے شک انصاف کی بات کہی اور اسی وقت عہد نامہ منگایا گیا دیکھا تو واقعی سوائے خدا کے نام کے تمام حروف کو کیڑوں نے کھا لیا تھا دیکھتے ہی ندامت اور شرمندگی سے سب کی گردنیں جھک گئیں اس طرح اس ظالمانہ عہد نامہ کا خاتمہ ہوا سندس دس نبوی میں ابو طالب اور آپ کے تمام رفقا اس درے سے باہر آئے بعد ابو طالب حرم میں پہنچے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر ابو طالب اور ان کے رفقا نے یہ دعا مانگی اے اللہ جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا اور ہماری قرابتوں کو قطع کیا اور ہماری آبروں کو حلال سمجھا ان سے ہمارا بدلہ اور انتقام لے ابو طالب نے اس بارے میں ایک قصیدہ بھی پڑھا جس کا ایک شعر یہ ہے علم ان تکم انّ وان کل و لم یرز اللہ یفسد کیا تم کو خبر نہیں کہ وہ عہد نامہ چاک کیا گیا اور جو چیز خدا کے نزدیک ناپسند ہوتی ہے وہ اسی طرح سے خراب اور برباد ہوتی ہے حافظ ابن نے کثیر فرماتے ہیں کہ اسی عرصہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو حاشم شعب ابی طالب میں محصور تھے ابو طالب نے وہ قصیدہ لامیہ لکھا کہ جو مشہور ہے اس طرح تین سال کی مسلسل مصیبت کا خاتمہ ہوا اور سن دس نبوی میں یعنی ہجرت سے تین سال پیشتر شاب ابی طالب سے باہر نکلے